فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ زوال کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ زول اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ محمد پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی قاعدہ جی سلسلہ مدنی قاعدے میں آپ کو خوش آمدین مرحبا تو آج کے سلسلے کو بھی آپ نے اوبل تاخیر دیکھنا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منوں کی اچھے انداز سے تربیت کرنے والے ہو جائیں اور تربیت کا ایک ذریعہ آپ کا مدنی چینل بھی ہے تو مدنی چینل مدنی منوں کو دکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی من آج آپ کا سبق ہے حرف جیم جی جیم کو غور سے ملاحظہ فرمائیے دیکھیے یہ کیا ہے جیم یہ کیا ہے جیم جیم, جیم, جیم, جیم کے پیٹ میں ایک نقطار تو جیم آپ نے غور سے دیکھا تو یہ ہمارا سلسلہ مدنی قاعدہ چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور بڑے مدنی منوں کے لیے بھی ہے دونوں کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے تو آپ جس عمر کے بھی مدنی منع ہیں مدنی منی ہیں تو آپ ہمارے سلسلے کو دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے جین کی مزید پہچان کروانے کے لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک پیارا سا میٹھا سا سوڑا سا دلچس مدنی مرحلہ آئیے مرحضہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی منوں ابھی اس وقت آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے آسمان اور یہاں کی آواز آ رہی ہے جی ہاں اب آپ کو مختلف رنگ کے جہاز نظر آئیں گے اور ہر جہاز کے ساتھ ایک حرف ہے اب آپ کو یہی جہاز الگ الگ نظر آئیں گے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ہر جہاز کا رنگ اور ہر جین کے بارے میں اور ہر جین کون سا ہے جی یہ ایک اور جہاز آ رہا ہے بتائیے یہ کس رنگ کا جہاز ہے نیلے رنگ کا اور کیا اس جہاز کے ساتھ جین ہے یہ ایک اور جہاز آ رہا ہے بتائیے یہ جہاز کس رنگ کا ہے <تصفح> لال رنگ کا اور اس کے ساتھ کون سا ہرف ہے ما شاء اللہ واہ بھائی پچھلا سبق بھی یاد ہے یہ ایک اور جہاز آ رہا ہے بتائیے اس کا رنگ کون ہے نارن क्या اور کیا اس کے ساتھ جیم ہے آ رہا ہے اب اس جہاز کا جن بتائیے لیلا جیم اس کے ساتھ بھی جیم نہیں ہے ایک اور پیارا سا جہاز آ رہا ہے ذرا جہاز کا رنگ تو بتائیے اور یہ جہاز لے کر آ رہا ہے ہمارا آج کا سبق واہ بھائی واہ مبارک ہو آپ کو حرف جین کی پہچان ہو گئی ہے مرحبہ ماشا اللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ آلی آلی آلی جی تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی من آپ کو حرف جین کی پہچان ہو گئی تو مدنی چینل کے ناظرین اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا مرحلہ جس میں ہم آپ کو نام سے متعلق مدنی پھول جو ہے پیش کرتے ہیں اچھا جی اگر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں حرف جین سے تو ہم آپ کو مشورہ کچھ نام پیش کر رہے ہیں تو آپ چاہیں تو ان میں سے نام رکھ سکتے ہیں چواد اور اس کے معنی ہیں سخی اور یہ نام ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے ناموں میں سے ایک نام ہے تو اگر آپ جین سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو جواد نام رکھ سکتے ہیں جی یہ ملاحظہ کیجئے جابر اور اس کے معنی ہیں زور والا یہ صحابی ہیں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو غزوات بدر میں اور دیگر غزوات میں آپ شریک ہوئے عمر کے آخری حصے میں آپ نابینا ہو گئے تھے چورانوے سال کی عمر میں مثال فرمایا آپ مدین منبرہ کے سب سے آخری صحابی ہیں جب آپ کا وصال ہوا آپ کی وفات ہوئی تو زمین مدینہ صحابی سے جو ہے خالی ہو گئی سب سے آخر میں جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا مدینے منبرہ میں وصال ہوا یہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر آپ چاہیں اپنے مدین منع کا نام جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جابر رکھ سکتے ہیں جی یہ نام علاحدہ فرمائیے جعفر کے معنی ہیں بہت وسیع نہر اور آپ بھی صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن ابی طالب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بڑے بھائی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نو سے دس سال بڑے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اکتیس لوگوں کے بعد ایمان لائے بتیسویں مومن آپ ہیں اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابت ہیں سیرت و سورت میں تو اگر آپ چاہیں تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک اور بزرگ ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت سے بھی آپ اپنے مدنی منی کا نام جعفر رکھ سکتے ہیں جی آپ کچھ مدنی منوں کے نام ہم مشورتا آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ ملاحظہ کیجئے جویری اس کے معنی ہیں چھوٹی لڑکی آپ اپنی مدنی منی کا نام آپ اس نسبت سے بھی رکھ سکتے ہیں حضرت جغیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امہات ہات میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے تو بڑا ہی بابرکت پیارا نام ہے آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ ملاحظہ کیجئے جبلا قوم کی سردار عالما آپ ایک تابعی بزرگ رسمت اللہ تعالی علی کی بیٹی ہیں تو آپ یہ جبلا نام بھی رکھ سکتے ہیں تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کا آج کا سبق اور بتائیں گے کہ ہر جیم سے کون سی شاندار چیز آتی ہے آئیے دیکھتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی من اب آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور ہم آپ کو بتائیں گے ان کے نام یہ ہے جبل یعنی پہاڑ اب آپ بتائیے یہ کیا ہے بائک جی ہاں اور یہ کیا ہے کتاب جی ہاں اور یہ ہے کتاب اور یہ ہے پھول کیا ہے یہ پھول اور یہ آ گیا ہے تربوز کیا ہے یہ تربوز اور یہ آ گئی ہے پیاری سی کار کیا ہے یہ اب کون سا ہر فضر آ رہا ہے ان پانچوں چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو حرف جیم سے آتی ہے چلیں جی ذرا سوچ کر جواب دیں کتاب نہیں جی چلیں ایک بار پھر سوچ کر جواب دے ارے نہیں بھائی یہ جواب بھی درست نہیں مزید غور سے دیکھیے پھر بتائیے جب جی ہاں جیم سے آتا ہے جبل یعنی پہاڑ تو جیم سے کیا آتا ہے جبل جیم سے اور جبل کے کیا مائنے ہیں پہاڑ جبل کسے کہتے ہیں جبل کسے کہتے ہیں جیم سے جبل جیم سے جبل اور جبل کسی کہتے ہیں اردو میں پہاڑ کو عربی میں جبل اور اردو میں پہاڑ جس پہاڑ پر پہلی آیت نازل ہوئی اس پہاڑ کا نام کیا ہے اور جبل نور پر کون سا غار ہے غار ہیرا اور غار ہیرا میں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی اچھا یہ بتائیے دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام کیا ہے پہلے جبل کا نام کیا ہے جبل ابویس تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے چلے جی مشکل نام ہے یہ تو شاید بڑے بڑوں سے اس کی ادائیگی نہ ہو تو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے جبل ابو کبیس تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے نادین آئیے آپ کو جبل ایک بہت ہی پیارا جبل ہے ایک بہت ہی پیارا پہاڑ ہے وہ کون سا پہاڑ ہے اس کے متعلق آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں پیارے منی منو اور جبل یعنی پہاڑ اس پہاڑ کے بارے میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی والے وسلم نے فرمایا یہ احتجاج پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں مزید فرمایا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ماشا اللہ جزاک اللہ خیرا تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منو آج آپ کا سبق کیا ہے جیم اب ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں جیم کو لکھنے کا طریقہ کہ جیم کو کس انداز سے لکھنا ہے آئیے اور سے توجہ سے دیکھتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو اس وقت ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے اور خالی صفحے کے اوپر کون حرف ہے واہ بھائی آپ کو تو جیم کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں جیم کو لکھنے کا طریقہ یہ دیکھیے پینسل کو نیچے سے معمولی سا اوپر لے کر جائیں پھر سیدھی طرف لے کر جائیں پھر گلائی میں نیچے کی طرف لے کر آئیں اور جیم کے اندر ایک نقطہ ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں پینسل کو نیچے سے تھوڑا سا اوپر پھر सीधी तरफ लेकर जाएं फिर गोलाई में नीचे की तरफ लेकर आएं और जीम के पेट में एक नुक्ता पेंसिल को नीचे ऐसी ऊपर थोड़ा सा सीधी तरफ फिर में नीचे की तरफ اور اس کے واہ بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کو تو جیم لکھنا بھی آ گیا ہے ماشا اللہ عز جزاک اللہ خیرہ آمین تو پیارے پیارے مدری منوں اور مدری من ہم نے آپ کو ہر جیم لکھنے کا طریقہ سکھایا تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا جی آپ بھی کچھ اپنی کاپی پر جو ہے جیم لکھنے کی پریکٹس کیجئے اور اچھے انداز سے لکھئے اور ابھی سے آپ اچھے انداز سے لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ تھوڑے بڑے ہوں گے تو آپ کی رائٹنگ آپ لکھنے کا انداز جو ہے اچھا ہوگا اچھی لکھائی والوں میں آپ کا شمار ہوگا اب یہاں پر کون مدنی منع ہے جو جین لکھنا ہمیں بتائیں گے آپ آپ بتائیں گے آپ نے نہیں لکھا دیکھ جین لکھنا آپ بتائیں گے یہ ایک مدنی منع ہیں کیا نام ہے آپ کاشا چلیں آپ جیم لکھئے چلیں جی یہ جیم لکھ رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیے ارے واہ بھائی واہ کیا آپ نے جیم لکھا ہے تھوڑا بڑا لکھئے بڑا سا جیم دیکھیں یہ ہمارے مدنی منہ جیم لکھ رہے ہیں تھوڑا سا اور بڑا سا لکھ دیں نہیں دوسرا लिखें بڑا جی پہلے چھوٹا सा لکھا پھر उससे बड़ा بڑا پھر बड़ा क्या بڑا کیا بات اس سے بڑا لکھ سکتے ہیں؟ ارے جی مسکرا رہے ادح اللہ سنہ کا لکھیے ایک اور بڑا سا جیم اب دیکھیں کتنا بڑا جیم لکھتے ہیں ارے واہ جی وا آپ کو تو جیم لکھنا بھی آ گیا ہے اب اور کون مدنی منا یا مدنی منی چلیں جی ایک اور مدنی منی آئیے چلے یہاں لکھیے یہاں لکھئے یہ مدنی منی ہے جو کہ جیم لکھ رہی ہیں اب یہ جیم لکھ لیا ہے آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ جی آپ نے بھی جیم لکھا سلح الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ لوگوں کا دل چاہ رہا ہے جیم لکھنے کا تو آپ ایک کام کیجیے گھر جا کے لکھئے گا ٹھیک ہے اور جو مدنی چین کی اسکرین پر مدنی منع ہے آپ تو گھر میں موجود ہیں آپ لکھ لیجئے لیکن ایک بات کا خیال لکھیے کہ آپ نے کاپی پر ہی لکھنا ہے اور جو لکھنے کی جگہ ہے وہیں لکھئے گا یعنی کہ آپ فریج پہ لکھ دیں دیوار پہ لکھ دیں دروازے پہ لکھ دیں بعض ہوتے ہیں مدنی منع مدنی منیا دروازے خراب کر دیتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی دیکھیں جو لکھنے کی جگہ ہے اسی جگہ پر لکھا جائے گا اور جو لکھنے کی چیز ہو اسی چیز سے لکھا جائے گا ان دو باتوں کا آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے اور بسوکات یہ ہوتا ہے کہ اپنے کپڑوں پر لکھ لیتے ہیں بس اکاط جو ہے بچے اپنے ہاتھوں پر لکھ لیتے ہیں یا لکیرے بنا لیتے ہیں اب ہاتھ دیکھیں اچھے نہیں لگتے جو ہے وہ انک جو ہے مٹی نہیں ہے کئی کئی گھنٹوں تک جو ہاتھ میں رہتی ہے اب اسی سے آپ کھانا بھی کھا لیتے ہیں اب کیا ہوگا اگر آپ کے ہاتھ میں انک ہے آپ نے جو ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے ہاتھ دھوئے نہیں اور جب آپ کھائیں گے تو انک بھی آپ کے ساتھ کہاں چلے جائے گی پیٹ میں چلے جائے گی اسی طرح بعد آپ نے ٹافیاں دیکھی ہوں گی کہ ٹافیوں میں رنگ ہوتا ہے تو آپ جب اس کو کھاتے ہیں تو اگر وہ لال رنگ کی ٹافی ہے تو آپ کی زبان کیا ہو جائے گی لال بال بچوں کی زبان جو ہے ٹافی کھانے کے بعد جیلی کھانے کے بعد کیا ہو جاتی ہے لال ہو جاتی ہے کسی کی نیلی ہو جاتی ہے تو یہ اچھی نہیں ہے بھائی یہ زبان بھی خراب کرتی ہے اور یہ پیٹ بھی خراب کرتی ہے ٹھیک ہے اس قسم کی چیزیں ہمیں نہیں کھانا چاہیے تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں اب ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں جیم کو ادا کرنے کا طریقہ غور سے سنیے کہ جیم کو کیسے پڑھتے ہیں جیم کو ادا کرتے وقت زبان کے درمیان والے حصے اور تالو پر توجہ رکھنی ہے باپو یہ تالو کیا ہوتا ہے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں تالو کیا ہوتا ہے یہ آپ نے اچھا سوال کیا اور جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے آپ نے معلوم کرنا چاہیے دیکھیں یہ زبان ہے نا زبان زبان, زبان زبان کا جو بیج کا حصہ ہے اور اس کے اوپر جو جگہ ہے ٹھیک ہے یہ والی جگہ آئیے اس کو کیا کہیں گے ہم تالو یہ کیا ہے تالو تو جیم جو ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان والے حصے اور اوپر کے تالو سے جو ہے جیم ادا ہوتا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں اور اس کی مقدار ہوگی پڑھنے کی پانچ الف جیم جیم جیم جیم جیم جی ہمیں امید ہے کہ آپ کو جیم لکھنا آگیا ہوگا اور جیم پڑھنا آ ہوگا تو میٹھی میٹر اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے پیارے مدنی منو آج ہم دعا سے متعلق کچھ مدنی پھول سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وال فرمایا ادعا اد مخل عبادا یعنی دعا عبادت کا مغض دعا مومن کا ہتھیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ فرمایا بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے تو دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی تو کن کی لڑائی ہوتی ہے کشتی ہوتی ہے دعا کی بلا کی اور دعا کی, دعا, کی دعا, کی دعا کی اور دعا جو ہے بلا کو اترنے نہیں دیتی اس مثال کے ذریعے جو ہے سمجھایا گیا تو ہمیں جو ہے دعا کرنا چاہیے جی ان وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ماہ رمضان شریف میں دعا کب قبول ہوتی ہے ماہ رمضان شریف میں شب قدر ستائیسویں رمضان مبارک کو دعا قبول ہوتی ہے شب جمعہ اور روزے جمعہ کو دعا قبول ہوتی ہے سہری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے کب جب سہری کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کھانے پینے پر بھی توجہ رکھیں ساتھ ساتھ دعا پر بھی توجہ رکھیں اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے کس وقت دعا قبول ہوتی ہے <سؤال> افطار کے وقت بدھ کے دن زہر اور اثر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت میں بھی ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے مسجد کو جاتے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو جب آپ مسجد جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے دعا کیجیے ان شاء قبول ہوگی فرض نماز ادا کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تلاوت کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے آب زمزم شریف پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور پتہ ہے دعا کب قبول ہوتی ہے جب مرغا اذان دیتا ہے جب مرغا بولتا ہے مرغا کیسے بولتا ہے کیسے بولتا ہے ارے جی مرغے ایسی आवाज یہاں پہ بھی نکل رہی ہے جی جب مرغا آواز نکالتا ہے مرغا جب ککڑوں کو زور سے بولتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت یہ نہیں کہ دیکھے مرغا بول رہا ہے مرغا بول رہا ہے بلکہ اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے تو جب بھی مرغے کی سنیں گے تو کیا کریں گے دعا کریں گے <sculptures> تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منو آج آپ کو اپنا سبق تو یاد ہے نا کیا سبق ہے جیم جی اور جیم سے کیا آتا ہے جبل, جبل جیم سے جبل جیم سے جبل جیم سے, جبل جیم, سے, جبل جیم, سے جبل جیم سے آتا ہے جبل تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منو آج ہم نے آپ کو حرف جیم کے بارے میں معلومات فراہم کی اور آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف ہاں کے بارے میں